نہلاگا خطبہ نمبر ایک سو اکانوے بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی نے کہ جنہیں حمام کہا جاتا ہے جو بہت ہی عبادت گزار شخص تھے انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کی کہ یا امیر المومنین علیہ السلام مجھ سے پرہیزگاروں کی حالت اس طرح بیان فرمائیں کہ ان کی تصویر میری نظروں میں پھرنے لگے امام علیہ السلام نے جواب دینے میں کچھ تعامل کیا پھر اتنا فرمایا کہ اے حمام اللہ سے ڈرو اچھے عمل کرو کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی و نیک کردار ہوں امام نے اس جواب پر اکتفا نہ کیا اور امیر علیہ السلام کو مزید بیان فرمانے کے لیے قسم دی جس پر امام علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کی اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور فرمایا اللہ سبانہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی کیونکہ اسے نہ کسی معاشیت کار کی معاسیت سے نقصان اور نہ کسی فرما بردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے اس نے زندگی کا سر و سامان ان میں بانٹ دیا اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال محل و مقام میں رکھا ہے چنانچہ فضیلت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں کیونکہ ان کی گفتگو جچی تلی ہوئی پہناوا میاں روی اور چال ڈھال اجز و فروتنی ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور فائدہ مند علم پر کان دھر لیے ہیں ان کے نفس زحمت و تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آرام و آسائش میں اگر زندگی کی مقررہ مدت نہ ہوتی جو اللہ نے ان کے لئے لکھ دی ہے تو ثواب کے شوق اور اطاط کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چشم زدن کے لئے بھی نہ ٹھہرتیں خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس لیے کہ اس کے ماسوا ہر چیز ان کی نظروں میں و خار ہے ان کو جنت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے کسی کو آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے تو گویا وہ اسی وقت جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہیں اور دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ہے کہ جیسے وہ دیکھ رہے ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش موجود ہے ان کے دل غمزدہ زدہ و محزون اور لوگ ان کے شروع محفوظ و معمون ہیں ان کے بدن لاغر ضروریات کم اور نفس نفسانی خواہشات سے بری ہیں انہوں نے چند مختصر سے دنوں کی تکلیفوں پر صبر کیا جس کے نتیجے میں دائمی آسائش حاصل کی یہ ایک فائدہ مند تجارت ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کی دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا اس نے انہیں قیدی بنایا تو انہوں نے اپنے نفسوں کا فدیہ دے کر اپنے کو چھڑا لیا رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں جس سے اپنے دلوں میں غم کو تازہ کرتے ہیں اور مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو اس کی تمام ادھر جھک پڑتے ہیں اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کیف منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے اور جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے کہ جس میں دوزق سے ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شولوں کی آواز اور وہاں کی چیخ پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے اور وہ رکو میں اپنی کمرے جھکائے اور سجدے میں اپنی پیشانیاں ہتھیلیاں گٹھنے اور پیروں کے کنارے انگوٹھے زمین پر بچھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے گلو خلاصی کے لیے التجائیں کرتے ہیں دن ہوتا ہے تو دانشمن عالم نکوکار اور پرہیزگار نظر آتے ہیں خوف نے انہیں تیروں کی طرح لاغر کر کے چھوڑا ہے دیکھنے والا انہیں دیکھ مریض سمجھتا ہے حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں ہوتا اور جب ان کی باتوں کو سنتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ ان کی عقلوں میں فطور ہے ایسا نہیں بلکہ انہیں تو ایک دوسرا ہی خطرہ لاحق ہے وہ اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے وہ اپنے ہی نفسوں پر کوتاہیوں کا الزام رکھتے ہیں اور اپنے اعمال سے خوف زدہ رہتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کو صلاح و تقوی کی بنا پر سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں اور میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے خدایا کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا اور میرے متعلق جو یہ حسن زن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دینا اور میرے ان گناہوں کو بخش دینا جو ان کے علم میں نہیں ان میں سے ایک خاص علامت یہ ہے کہ تم اس کے دین میں استحکام نرمی و خوشخلقی کے ساتھ دور اندیشی ایمان میں یقین و استواری بردباری کے ساتھ دانائی خوشحالی میں میانہ روی عبادت میں اجز و نیاز مندی فکر و فاقے میں آن بان مصیبت میں Sabe... طلب رزق میں حلال پر نظر ہدایت میں کیف و سرور اور تمہ سے نفرت و بے تعلقی دیکھو گے وہ نیک اعمال بجا لانے کے باوجود خائف رہتا ہے شام ہوتی ہے تو اس کے پیش نظر اللہ کا شکر صبح ہوتی ہے تو اس کا مقصد یاد خدا ہوتا ہے رات خوف و خطر میں گزارتا ہے اور صبح کو خوش اٹھتا ہے خطرہ اس کا کہ رات غفلت میں نہ گزر جائے اور خوشی اس فضل و رحمت کی دولت پر جو اسے نصیب ہوئی ہے اگر اس کا نفس کسی ناگوار صورت حال کے برداشت کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ اس کی من مانی خواہش کو پورا نہیں کرتا جاویدانی نعمتوں میں اس کے لیے آنکھوں کا سرور ہے اور دارفانی کی چیزوں سے بے تعلقی اور بے ہے اس نے علم میں حلم اور قول میں عمل کو سمو دیا ہے تم دیکھو گے اس کی امیدوں کا دامن کوتہا لفزشیں کم دل متوازے اور نفس قانے غذا قلیل، رویہ بے زحمت دین محفوظ خواہشیں مردہ اور غصہ ناپید ہے اس سے بھلائی ہی کی توقع ہو سکتی ہے اور اس سے غزن کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا جس وقت ذکر خدا سے غافل ہونے والوں میں نظر آتا ہے جب بھی ذکر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے چونکہ اس کا دل غافل نہیں ہوتا اور جب ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے غفلت شعاروں میں شمار نہیں کیا جاتا جو اس پر ظلم کرتا ہے اس سے درگزر کر جاتا ہے جو اسے محروم کرتا ہے اس کا دامن اپنی عطا سے بھر دیتا ہے جو اس سے بگاڑتا ہے یہ اس سے بناتا ہے بےحودہ بکواس اس کے قریب نہیں پھٹکتی ناپید اور اچھا نمایاں ہیں خوبیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور بدیاں پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہیں یہ مصیبتوں کے جھٹکوں میں حلم و وقار سختیوں پر صابر اور خوشحالی میں شاکر رہتا ہے جس کا دشمن بھی ہو اس کے خلاف بیجا زیادتی نہیں کرتا اور جس کا دوست ہو اس خاطر بھی کوئی گنا نہیں کرتا قبل اس کے کہ اس کی کسی بات کے خلاف گواہی کی ضرورت پڑے وہ خود ہی حق کا اعتراف کر لیتا ہے امانت کو ضائع و برباد نہیں کرتا جو اسے یاد دلایا گیا ہے اسے فراموش نہیں کرتا نہ ہم کو گزن پہنچاتا ہے نہ دوسروں کی مصیبتوں پر خوش ہوتا ہے نہ باطل کی سرحد میں داخل ہوتا ہے نہ جادہ حق سے قدم باہر نکالتا ہے اگر چپ سادھ لیتا ہے تو اس خاموشی سے اس کا دل نہیں بجھتا اور اگر ہنستا ہے تو آواز بلند نہیں ہوتی اگر اس پر زیادتی کی جائے تو سہ لیتا ہے تاکہ اللہ ہی اس کا انتقام لے اس کا نفس اس کے ہاتھوں مشقت میں مبتلا ہے اور دوسرے لوگ اس سے امن و راحت میں ہیں اس نے آخرت کے خاطر اپنے نفس کو زحمت میں اور خلق خدا کو اپنے نفس کے شر سے راحت میں رکھا ہے جن سے دوری اختیار کرتا ہے تو یہ زہد و پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے اور جن سے قریب ہوتا ہے تو یہ خوشخلقی اور رحم دلی کی بنا پر ہے نہ اس کی دوری کبر و غرور کی وجہ سے نہ اس کا میل جول کسی فریب اور مکر کی بنا پر ہوتا ہے